صحمن ورحمۃ اللہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تو ایسے مجھے تمام خراب مردان شدم جو سب کو سمجھتے ہیں سلام سلامت کرتے ہیں باقی تمام سامعین کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شکو الحمد میں سے بابو تجارت درس نمبر پندرہ ہے اور پیج نمبر دو سو ترسٹھ اور اس میں سے بے کی خرید و فروخت کی ایک قسم میں اس کو بے سلم بولتے ہیں اور بے اِسلم بھی بولتے ہیں بے اے سلم بھی بولتے ہیں جو بے سلم سے مراد سلم تسلیم حوالے کے لمانے میں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ قیمت جو ہے دکاندار کو پہلے دیتے ہیں مال بھیجنے والے کو جینس بعد میں دیتے ہیں ہاں جی تو اس طرح کے معاملے کو میں بے سلم کہتے ہیں جبکہ بے القرض جو ہے اس میں قرض جاتے ہیں سامان دکاندار پہلے دیتے ہیں اس کی قیمت جو ہے خریدار بعد میں دیتے ہیں اس کو قرض ہیں ہاں تو بے سلام کے بارے میں یہاں توجہات دے رہے ہیں تو بے سلم یعنی کیا ہے عثمہ بے کا نام ہے ترکے کا جس میں جو ہے مبی یعنی جو چیز بیچی گئی ہے اور جس جو ہے وہ بعد میں دیتے ہیں مؤنت مدت ڈیل چیز کرتے ہیں مہنا دن جو بھی ہفتہ اور وہ قیمت جو ہے ابھی خریدار پہلے اس بیچنے والے کو دکاندار کو دے دیتے ہیں تو اس طرح ترکہ خرید و فروخت و بےِسلم بولتے باتیں وام سلام بارہ بے سلم فاور کیا ابتیہ وشین یعنی کسی چیز کا بیچنا ابتیہ یعنی شین کسی چیز کا بیچنا اللہ معلوم ابتیا کے معنی خریدنے کے معنیٰ بھی ہے ابتیہ کے معنیٰ خریدنا کسی چیز کا علا عظل معلوم یعنی ایک مدت معلوم میری وہ شیر لیکن ایک مدت معلوم میں آپ کو دیں گے بھی مالین حاضرین لیکن مال حاضر کے بعد میں نے قیمت ابھی دے دیں گے حاضر ہے اور وہ چیز بعد میں دے دیں گے کیونکہ ابتیا کے معنی خریدنا کسی چیز کا خریدنا ایک مدت معین کے اندر بی مالین ان حاضرین لیکن قیمت اس کی مال ابھی دستی دے دیں اور میں بھی جو چیز بھیجا گیا پھر ذمت الباعت ہم بھیجنے والے کے ذمہ ہوگا علاواطل معجل اس معین معمہ اخر وقت تک جو بھی ڈیٹ فکس ڈیٹ کرنے کرنا ضروری ہے اس میں کہ مہینہ دن ہفتہ جو بھی بھیج کرنا ہے وہ فکس کرنا ہے لازم ہے معین وقت تک کے اندر جو ہے بائک کے ذمہ اس نے اس معین مدت کے اندر خریدار کو وہ چیز پہنچانا ہے اور یہ معاملہ ویہ نعد ہو گیا یہ معاملہ اسلم منعقد ہوتے ہیں بالکل لفظ ہے ہر الحبص کے ذریعے سے ید العالب فض ذمہ جو دلالت کا ہیں فض ذمہ پر ایسی خرید پر جس میں جنس مالک کا ذمہ ہے جنس جو ہے جنس کا پہنچانا مالک کا ذمہ ہے دینا جیسے کبھی کب تو میں نے بیچا جب بیچا بولیں گے تو کوئی سامان دینا ہوگا دوسرے کے حوالے کرنا ہوگا ایسے تو بیچنا وجود میں نہیں آتی جیسے اسلم تو میں نے حوالہ کر میں نے حوالہ کیا ہاں جی تو کوئی جنس حوالہ کرنا ہے سلحت تو ماننا یہی ہے سلحت تو مانا ہے کہ میں نے جو ہے اس لئے جنس کو بعد میں حوالہ کروں گا کہ مانا شلف گزارا گزرے جیسے بزرگان سلح بولتے ہیں گزرے ہوئے بزرگ تو یہاں پر یہی یہ ہے جینس قیمت پہلے لے لیا اور جنس بعد میں دینے کا معلوم مفہوم سم میں آتا ہے صلاح میں بھی تو یہ سلب بے قدم سے اسلم تو ہی کیا ماننا ہے وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی آئی لغتن کسی بھی زبان میں اس کے الفاظ بولیں یا سلو منہ جن سے ان الفاظ سے حاصل ہو جائے حاضر معنی یہی معنی کہ ایک چیز دے رہے ہیں اور جس کے آواز میں جو قیمت لے رہے ہیں تو خرید فورو میں بھی یہی ہوتی ہے میں جنس بعد میں دیتے ہیں قیمت پہلے لیتے ہیں عام خرید فور میں کبھی جنس اور قیمت دونوں موقع پر ہوتی ہے کبھی جنس قیمت بعد میں دیتے ہیں اس کو قرض بولتے ہیں یہاں پر جس بعد میں دینے والے خرید وروغ کو سلام یا صلاح بولتے تو بیاں یہ لغتً یا سلمین جس لغت سے بھی جس زبان میں بھی یہی معنی سمجھ میں آتا ہے ہاں تو وہ جائز سے معاملہ کرنا صحیح ہے اور یہ معاملہ جو ہے یہ اور یہ معاملہ سر جائز بھی کل نشین ہر اس چیز میں معاملہ صلاح کر سکتے ہیں یہ انضبی یہ تو یہاں یش لکھا ہے جبھی یعنی متعین ہونا کسی چیز کی درست تعریف کرنا کے ہر وہ چیز میں اس کا بے صلاف کر سکتے ہیں چونکہ ابھی جینس سامنے تو ہے نہیں ہے جن بعد میں دینا ہے تو بعد میں دینے کے لیے کون سی چیز دینا ہے وہ تعریف کے ذریعے بیان کے ذریعے سے وہ خریدار کے لیے مشخص ہو جائے ہمیں مثلاً پانچ کلو چائے دینا ہے تو بیان ہو کون سی چائے دینا ہے ہاں جی جو مختلف قسمیں ہیں لپٹن جا دینا ہے نمکین جا دینا ہے تو نمکن چائے دینا ہے تو اس کی کون سے قسم دینا ہے ہاں وہ معین مشخص کریں اور اگر کوئی اور جنس بھیجنا ہے تو اس کا بھی جو ہے وہ ایسی چیزوں میں جیسے جو یعنی ضبط ہو جو تعریف کرنے سے اس کا نام لینے سے غصہ بیان کرنے سے واضح ہو جائے معین ہو جائے طرف کے لیے اور بھائی مجھے اس پیسے کے بعد میں فلاں چیز ملنا ہے اس میں کسی قسم کی شک شبہ نہ رہے مشخص ہو جائے ولا یہ جو جو اور جائز نہیں بے سلم فیما ایسی چا یو تو کسی تعریف کے ذریعے سے بیان کے ذریعے سے ہاں جی اس کے چیز کو دیکھے بغیر بیان کے ذریعے سے وہ منظم نہ ہو یعنی متعین اور مشاخت نہ ہو خریدار کو سمجھ نہیں آ مجھے کیا چیز ملنا ہے اس کی کیا کیا خصوصیات ہے اس کو اس کے لیے واضح نہ ہو جائے تو ایسی چیز کا بے سلم کے ذریعے سے بیچنا صحیح نہیں اسے فرماتے ہیں فالدہ لا یہ جواہر نفیست ستی بہت قیمتی جواہرات میں کیونکہ ان کے کی جو ہے تاریخ کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں ہر کوئی جو ہے اس کو اس کے لباس سننے سے اس کو صحیح طریقے سے درخت نہیں کر پاتے اور نہ اس کی قیمت صحیح طریقے سے جان سکتے و ل علی اور لولو موتیاں ان میں جو ہے جائز نے بسلم سامنے نظر آنی چاہیے دیکھنا چاہیے والا نہ ان چیزوں میں ان نادرت وجود وجودہ جو بہت کامیاب ہے اب ایک بولتے میں یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں وہ چیز ملنے والے چیز ہی نہ تو وہ موقعے پر کہاں سے لا دیں گے اس لیے نادر الوجود کبھی کبھار وہ چیز ملتے ہے ہم سے نہیں ملنے والی چیزوں کا بے سلم صحیح نہیں چونکہ ممکن ہے ابھی آپ قیمت تو دے دیں میں بات بندے کو نہ ملے تو ہم ملے ہی نہ تو نایاب ہے کہاں سے لائے گا تو لہٰذا نے پیسہ جو بچہ کوئی نقصان ہوگا اس لیے وہ لوندا بدمین ہے شیف اگر ان قیمتی چیزوں میں نایاب چیزوں میں کوئی چیز تعریف کے اندر آ جاتی منظم ہو جاتا ہے کوئی چیز یعنی ایک تعریف کرنے سے بیان کرنے سے وہ چیز مشقت معن ہو جاتا ہو معدنی آدمی سے قیمتی چیزوں میں سے کوئی چیز تو یہ جو بیوہ تو اس کا بھیجنے جائز ہے کن کے لائش سے لمن ان لوگوں کے لیے یو ہاں بیچنا جائز ان لوگوں کے لیے یعنی بیچنے والا ایسا شخص جو یو خریج ہوا جو نکالتے ہیں ایسی مادنیت من معدن معدنیات سے یعنی وہ بندہ یہ سلم کے بھی اس کے پاس وہ معدنیات کی چیز نہیں ہے لیکن اس کو پتہ ہے معدنیات میں سے نکالنا اس کا آتا ہے اور وہ نکالتا رہتا ہے اسے امید ہے کہ بھائی میں یہ چیز نکال کے دے سکتا ہوں ابیل بار یا سمندر وغیرہ سے نکالیں بتاوی من جوہاری لیکن اس چیز کی قیمت جو ہے جواہرات خرید و فروخت کرنے والے آدمی اس کی قیمت کرنے کے بعد ہاں جی اس چیز کے نام لے لو اس کے نام لینے سے جیسے یا بول دیا سرخ یا بول دیا محرد بول دیا مثلا ہاں جی طرح عقیق بول دیا مثلا تو اس طرح وہ جو ہے وہ جواہرات بیچنے والے اس کے نام اور شاہ خصوصیت کو بھی جانتے ہیں خریدار اور بیچنے والے بھی جانتے ہیں اس چیز کا حقیقت کو اور قیمت جو ہے ایسی جواہرات قیمتی چیزیں بھیجنے والی دکاندار کے ذریعے سے کرا کر پھر اس کی خرید و فروغ بے کی صورت میں کرنا جائز ہے اور حرمتِ والا یہ جو جو و بے السلم یعنی ہاں ابھی جائز نہیں ہے پھر دراحیم ودنانی دن و دینار میں جائز نہیں ہے اس میں یہ ہوتا کہ ابھی آپ نے قیمت دی دے دیں بعد میں درہم دینے بعد میں دینار دینا, دینا تو چونکہ یہ رحم رام سلم بے سلم کریں تو شوب ہی بے بھی روا کیونکہ میرے روا اور سود کیا مجس ہے ہاں جی پیسہ بھی لے رہے ہیں جن بعد میں دے رہے ہیں تو چونکہ یہ خود بھی پیسے میں شامل ہے اس لیے بلا فلقار اور گر اور گھر میں بھی ایک کار جو, اقار جو ہے گھر مراد ہے ہاں جی گھر جو ہے جو کہ ہم ثابت ہے نے مشاخت ہے اگر آپ بھی آپ کے پاس ہے تو بیچیں نہیں ہے تو پھر نہیں بیچیں گے وہ بعد میں حاصل کرنے والی چیز تو نہیں ہوتی ہے ہاں جی تو لہٰذا جو ہے اور خوب گھر میں بھی جو ہے اگر کوئی گھر بیچیں تو اس میں بے سلم کی سر میں اس کا بے نجائز نہیں ہے ولا اراضی اور زمینوں میں بھی بے سلم کی صد میں نجائز نہیں ہے بیچیں گے تو ابھی بیچیں گے نہیں تو نہیں ہے کیونکہ چیز موجود ہے لہٰذہ کیونکہ ان چیزوں کا بے نام لاحتاج محتاج نے علیہ و حوالے کرنے کا کیونکہ وہ چیز پہلے سے ایک جگہ پر موجود ہے گھر پہلے سے ایک جگہ موجود ہے کسی گلی میں کہ محلے میں اور معین مشاخت زمین بھی کسی جگہ پر معینمشاخت ہے تو لہٰذا بعد میں حوالہ کرنے والے مونا یہاں نہیں رکھتا اس لیے ولا یہ جو جو سلام ہے اسی طرح بے سلام جیس نے فلما کیلات تازو میں تول کے دینے والی چیزیں والے پیمانے میں مکیل پیمانے میں بڑے وغیرہ تھی میں اس میں توڑ کے دینے والی چیزوں میں والما والم موضوعات اور موضوعات میں بھی سوری اشتوا گیا وہی ایجوز و جائش ہے جی میں نے لاجز کا غلط بہت وہی ایجوز و جائش سے سلم بے سلم جائش ہے فلما ناپی جانے والی چیزوں میں ماپ کر دینے والی چیزوں میں جیسے تو ٹوپا وغیرہ کے ذریعے سے برتنوں میں ہاں جی ماپ کر دینے والی چیزیں الموزنات کلو وغیرہ میں وزن کر کے دینے والی چیزیں تازو میں والمعدودات دن کے دینے والی چیزیں جیسے انڈا وغیرہ مثلاً و مصروعات زیرہ گز کو بولتے میٹر گز کو گز میٹر وغیرہ سے ناپ کے دینے والی چیزوں میں بنر معقولات یہ چیزیں خواہ کھانے کی, کی, کی چیزیں ہوں مشروبات پینے کی چیزیں ہوں ملبوضات پہننے کی چیزیں ہوں کل حمت جیسے گندم شہر جو اروش چاول سمون گھی ہنجے اور اس طرح حضور سبزی جات و فواقی میوجات والیوانات تلتی اور وہ جانور جو طنزبت بالوس ان کے اوثا ان کے صفت بیان کرنے سے وہ معین ہوتا ہو فلان جامع گائے بول دیا بیج بول دیا ایک سالہ گائے ایک سالہ بیل بکری مثلا اس طرح اس کی صفحت بیان کرنے سے مشخص ہوتا ہو اور یہ چیزیں انسان کا نام وغیرہ خواہ انسان یا غیر ہاں حیوانات میں انسان سے مراج جیسے غلام وغیرہ غلام کے نیز ہاں جی انسان ہے لیکن بھیجا جا سکتا ہے غیر میں جیسے جو ہیں باقی جانور وغیرہ دوسرے جانور ول قوت نے سر کو پاس وبریشم ریشم و الکتان روی و البسات اور فرش کی چیزیں مختلف کل حسیر جیسے چٹائی بل بواری بوریاں ٹاٹ وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں ان سب کا بے سلم کے شرط میں بھیجنا جائز ہے ہاں جی ان سب کا جائز ہے آگے فرماتے ہیں علیہ وسلم اور بے سلم کے لیے شرائط تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے اس معاملے کے صحیح ہونے کے لیے ان میں سے ایک کیا منہا ذکر تمیزن ہاں جی اس کا اسی طرح ذکر تمیزن بھی اور فل بلد ہے الجنسا ہاں جی ذکر کریں ایسی تمیز کرنے والی یعنی جو چیز بیچا اس کو دوسرے چیزوں سے الگ کرنے والی ایسے الفاظ اور نام اس کے خوصیت بیان کریں کہ وہ تمیز ہو جائے مشخص ہو جائے بے اور ہل بلت اس شہر کے اورف کے لحاظ سے ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جو ہے ذکر تمیزن ایسی اس چیز کو ممیز کرنے والی اس کو مواضع کرنے والی چیز کا ذکر کریں بے اور حل بلد اور جی میں وہ چیز کا خرید حرخلا اس شعر کی کے, کے لحاظ سے ہر جنس اس چیز کے جنس اس چیز کی جنس یعنی میں اس چیز کا جی معاملہ ہو رہا ہے اس کا جب نام لینے اسے خوشیات بتائیں تو اس کے عرف کے لحاظ سے وہ چیز مشاخاص ہوتا ہو وہ جنس جو ہے وہ مشخص ہوتا ہو جیسے بول دے ہاں جی ابریشم ابریشم ایوری ابریشم سب کو پتہ ہے ابریشم کیا ہوتا ہے ورنتا گندم بولیں تو سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے وغیرہ سے جو بولیں کھجور ہیں کشمش بولیں مثلا یہ سب لوگوں کو سمجھ میں آنے والی چیز ہے اس طرح سے اس چیز کے کا نام لے لیں اس کی صحت بیان کریں تاکہ اس عرف کے لحاظ سے اس چیز کا جنس مشخص ہو جائے کہ یہ چیز بہتر جا رہا ہے اور یہ چیز میں خرید رہا ہوں امی نے ان شرط میں سہی کے رول اس چیز کی ایک تو جنس ذکر کریں کون سی چیز بھیجنا ہے چائے بیچنا ہے نمک بھیجنا ہے کپڑا بھیجنا ہے اس کو بولتے ہیں کہ اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں بہت سے اس کے افراد ہیں پھر دوسرا اسے رول ورژ فیل مزید جنس کو ذکر کرنے کے بعد اس صفحات کو بھی بیان کریں کہ یوم یہ کہ اس چیز کو جو بیچائے اس کو تمیز کرے اس کو مشاخت کر انصر اس سے اس جنس کے اندر آنے والے دوسرے تمام انواع اور اقسام سے مثلاً چائے جب بولتا نا تو ایک وسیع ہے اس کو بولتے ہیں جنس پھر چائے کے جو مختلف اقسام ہیں مثلاً پنچائے شبت تو اور خاص ہو گیا وہ بھی اگنور اس شوق کی مزید قسمیں ہیں پلاٹون ہے دانہ ہے چران ہے مثلاً ہاں مختلف نام ہیں تو وہ نام بتائیں تاکہ جو ہے مکمل طور پر یہ چائے جو ایک محسوس جنس ہے وہ دوسرے جس کے اقسام سے ممیز ہو جائیں تمیز ہو جائیں اور شاذ کو کسی قسم کے ابہام نہ رہیں تمیز کریں اس چیز کو انصارِ المس کو تمام قسموں سے متا تمیز جب کسی چیز کی خوشی بتائیں بتانے پہ یہ تمیز ہو جائے واضح ہو جائے بے اور فلبلۃ الشاذ کے عرف کے لحاظ سے وہ ان کی عادت کے لحاظ سے تو یحتج یہ تصفیق ضرورت نہیں استقصال فلوس استقصا انہیں تمام صفحات بیان کرنا ہے استقصا آخر تک جانا ہے پھر فی الوسا اس چیز کی صفحات بیان کرنے میں مثلا جو ہے چائے بول دیا کون سے چائے لپٹن چائے سبچ چائے سب چائے بول دیا پھر سبچ چائے کہ ایک قسم میں مثلا قسمیں جو قسم لینا ہے وہ بتا دیا تو مشخص ہو جاتا ہو طرفین کو سمجھ میں آتا ہے تو پھر اس کی مزید جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں آگے ان کل کے درخت میں پڑیں گے